الحمد بالله الحمد بالله يادع بغماب السماء وباطل والأرض حمل الأبناء مسلوذية الأبناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أسلم وصل سلم وسل... وسل... وسل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبئهم بإحسان كلا يوم الدين أما بعده محترم سامعین آج اب خطبے کا موضوع ہے وہ نہایت اہم ضروری ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے وہ ہے والدین کی خصوصا والد کی ذمہ داری اولاد کے مطابق انسان کو اللہ تعالی اپنے خط و کرم سے نوازے اولاد عطا کرے بیٹے بیٹیاں دے تو اس وقت میں انسان والد جب بنتا ہے تو اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور اس کے اوپر کیا فرائض آئے ہوتے ہیں اسی پر اختصار کے بعد گفتگو ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں اس فریضے کو ادا کرنے کے توفیق نصیب فرمائے اللہ رب العالمین نے اسی لیے بات کی اور والدین کی بڑی اہمیت اور بڑی قبیلت بیان کی ہے ان کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ عطا کیا یہی کیا کم ہے کہ نبی علیہ السلّہ اللہ نبی علیہ اللہ خان رشا فرمائے کہ ماں باپ جنت کے دروازے ہیں جس کی مرضی ہو دروازے کو بہکود رکھے کھول کر کے جنت میں جائے اور جس کی بدبستی ہو وہ دروازے کو تو توڑ دے اور جہنم کے اندر جائے جنت اور جہنم کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے اوپر رکھی ہے اتنا اونچا مقام مرتبہ کیوں ہے ان والدین کی اولاد کی تربیت کی جو ذمہ داری ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے کی ذمہ داری کی بنا پر اللہ تعالی نے والدین کو مقامی مرتبہ دیا آج ہم نے ہر انسان دعا عام مانگتا ہے ربنا حبلنا من ازواجنا و واطینہ قرۃ آئن و للمتقین اماما ہر انسان کو دعا کرتا ہے اور کرنی چاہیے بہترین دعا ہے قرآن سورت الرقان کیا ہے سیاد کریں اور ہمیشہ دعا کیا کریں ربنا حبلنا من ازواجنا کے نا وصور یا قرآن للمتقین اماما لیکن مشکلی ہے ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن دعا نہیں کرتے ہم دعا تو کرتے اللہ تعالیٰ میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لیکن ہم اولاد کی تربیت ایسی نہیں کرتے جس سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو دوستوں دعا بھی کرنا ہے اور ان کی تربیت کے لیے کوشش بھی کرنا ہے اور یہی ہماری بڑی ذمہ داری ہے اللہ رب العظمی نے فرمایا یا یہاں یو لدینارا ایمان والوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد ایسی تعلیم و تربیت کرو کہ تمہارے بچے بھی تمہارے اہل ویال بھی جہنم سے بچیں اور جنت میں چلے جائیں ہم صحیح تربیت تو نہیں کرتے صرف دعا مانگتے ہیں دوستوں صرف دعا سے کام نہیں بنے گا دعا کے ساتھ دوا جو اس اللہ نے ہمارے اوپر ذمہ داری ہے تعلیم و تربیت کی وہ بھی ہم کریں گے تب ہماری اور آج ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک بنے گی اللہ کر تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر والد کی قسم کھائی ہے کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے کہ والد کا یہ مقام یہ مرتبہ یہ عظمت کہ اللہ رب العمی اس کی قسم کھائے وہ والدیں و ما غلط قسم ہے والد کی اور جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے یہ بہت اور جو اللہ نے پیدا کیا ہے تو ہمیں اپنا مقام و مرتبہ سمجھنے کے بعد اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے اور ہمیں ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ کے سب سے پہلی دن جو ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے والدین پر کہ سب سے پہلی ذمہ داری دوستو یہ ہے کہ اولاد کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے اپنے خالق اور مالک کا شکر گزار اس کا فرماوردار بنائیں اور ہم اپنے ایسی تعلیم و تربیت دیں کہ ہماری اولاد اللہ تعالی سے جڑی رہے اس کی فرماوردار ہو شرک سے بچائے کفر سے بچائے نافرمانی سے بچائے اپنے آپ کو اور اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق قائم کرے دکھ میں درد میں خوشی میں گمی میں اللہ رب العالمین کا روز کریں جیسے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے انہ و انہ راجعون نبی علیہ اللہ پیشہ سمایا دوستو اللہ کے رسول کا یہ فرمان بڑا اہم ہے آرسا قیامت کے دن انسان سے اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا جو کسی جو ذمہ داری ڈالی ہے اور خصوصاً اس ذمہ داری کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا مزیہ ہو اس ذمہ داری کو ادا کیا یا کوی لاپرواہی سے ضائع کر دیا نہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آدمی سے پوچھے گئے ہم نے تمہیں اولاد دیا تھا اولاد کی تعلیم تربیت اور اللہ تعالیٰ سے جوڑنے اور جہنم سے بچانے کی ذمہ داری تمہارے اوپر ڈالی تھی تم نے ذمہ داری, داری کو ادا کیا یا ذمہ داری کو غائب کر دیا اسی لیے اللہ کے نبی ابراہیم خلی اللہ دعا کیا کرتے اپنی اولاد کو وصیت کر رہے تھے اے ابراہیم بنی ویا کو اندیا بنیم اللہ مسلم اس مت کے لوگوں یاد کرو ابراہیم خلی اللہ اور ان کے بیٹے یاقوب کو جب اپنی اولاد کو بلا کے بیٹھایا اور تعلیم دے رہے تھے اور اور خبردار اللہ, مسلمون اللہ نے تمہارے لیے بہترین دین اسلام توحید کو پسند کیا ہے مرتے دم تک توحید کو چھوڑنا نہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کو Yeah, yeah, اولاد کی توفیق سے فرمائے اور سب سے پہلے ذمے داری جو ہے اولاد کو توحید کے ذریعے اللہ کی الفت محبت کے ذریعے نہ اللہ کے عبادت کے ذریعے اولاد کو اللہ تعالیٰ سے جوڑیں اور یہی سب سے بڑی ذمے داری ہے اللہ نے العالمین نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر اسے چیز کا حکم دیا ہے ہمیں بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے اور نبی علیہ السلاف صاحب کے بارے میں آتا ہے بہت سارے کرتے ہیں کی نبی علیہ رہی سرات کا تب تو افسحل گنام جب بچہ بات کرنے رکھتا تو سب سے پہلے آپ سورت عشرہ کی آخری یاد وقل الحمد للہ یق الم یق اللہ علی دقت بے و تقبیر سب سے پہلے آیت تب دیتی سمجھاتے آئےت یاد کراتے اور جس, جس آیت کے اندر توحید خارش اور ہر کی شر کی کی گئی ہے اور توحیث کی تاکیب کی گئی ہے تو دوستو کم سے کم اس آیت کو لے کر کے بیٹھیں اور اپنی اولاد کے سامنے پیش کریں بل کے وم یق الا اللہ الحمد للہ وطفا سلام العباد گا دیہین اصطفہ امازہ والدین کے بڑی دوسری بڑی ذمہ داری جو آج خطبے میں بیان کی گئی ہے وہ ہے آپ حضرات ہیں کچھ پیغام پہنچانا ہے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے یہ پہنچانے کا جو موقع اور سننے کا موقع ملا ہے یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کے ہمیشہ انسان اپنی اولاد کو سلامتی کی امن و امان کی اور آہ آہ ہر قسم کے نقصانات اور خسارے سے حفاقتوں کو تباہی سے بچنے کی تاکید کریں باپ اپنی اولاد کو لے کر کے بیٹھے اور سمجھائیں کہ ہاں اس چیز سے تمہاری بھلائی ہے یہ خیر ہے یہ ادب ہے یہ احترام ہے اور اس میں اللہ کی ردا ہے خوشنودی ہے اس پر اسلام کی دانت و فرما بداری ہے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی اولاد کو نقصان سے بچنے ہر قسم کے نقصان سے بچنے اور ہر قسم کی بھلائی حاصل کرنے کی تاکید کرے اللہ رب العالمین نے صورت حت کے اندر اپنے پیارے نبی بھی اس طرح کے شان کے متعلق سرمایا کشمیر پر بیسے ہوئے ہیں اپنے بچے کے نقصان سے بچانے کی فکر کر رہے ہیں کہتے ہیں یا بلا اے پیارے بیٹے آ جا میرے میرے ساتھ سوار ہو کر کے میرے ڈمرے میں شامل ہو کر کے اپنے آپ کو ڈوبنے نقصان اور خطانے سے بچا لے کا ساتھ چھوڑ دے یا بنائی رقم مانا بیٹے ابھی بھی چاند تو میرے پاس آ جائے ایسے ناز وقت میں بھی اللہ کے نبی نوح علیہ السلام و سامنے اپنے بیٹے کو نقصان سے بچانے اور فائدہ پہنچانے کی کوشش کی ہے نمبر تین بہت ہی ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر انسان جس اپنی اولاد کو تاثیر کرے جس معاشرے میں جس ماحول میں جس علاقے میں رہتا ہے وہاں اخلاق وہاں کے تہذیب اور وہاں شریکت کے مطابق جو چیزیں نافذ ہوتی ہیں ان پر عمل کر لیں اور اس کا احساس آنے اور اس کی پابندی کرنے کی کوشش کریں جو بہت ضروری ہے بغیر اس کے کام نہیں بنتا اور اولاد کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے آپ سے تربیت کریں اور اپنے عمل سے کر کے دکھائیں اور کی اولاد اپنی طور پر اپنی تربیت کر تر سکے آپ کے اعمال کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولاد کی تربیت کی توفیقر سے فرمائے نمبر چار بہت ہی ضروری ہے ہمارے فرائض میں سے ہی میں سے اولاد سے ہم ایسے پیش آئیں الفت محبت کہ اولاد سے احساس ہو کہ ہمارا باپ ہم سے محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے لاڈ کرتا ہے ہماری فکر کرتا ہے کر کے مرتے کے دم تک اولاد کے اندر یہ احساس پیدا کرنا چاہیے اپنے آپ کو اس طرح سے اولاد کے ساتھ پیش کریں تاکہ اولاد آپ کو یاد کرے احساس ہو کہ ہمارے باپ نے ہمارے ساتھ بڑا لاڈ پیار کا ثبوت دیا ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بیٹھے ہوئے بڑا سمجھ صحابہ کلام کے بچے آتے رہے ان سے لاد کرتے پیار کرتے ایک اجل انسان اپنا دن حافظ بیٹھا ہوا تھا اس نے باہر افسوس کی بات ہے تمہارے بچوں کی ناد بہ رہی ہے رات تفک رہی ہے ایسے بچوں کو بوسا کے تو ہو لادو پیار کرتے ہو تو خوش تمہارے اوپر اس گندگی پر ایسے گندے بچوں سے لادو پیار کرنے پر ہمارے ایک دو بچے نہیں ہمارے پاس در بیٹے ہیں لیکن میں نے آج تک اپنے کو بوسا نہیں دیا نا کہہ رہی ہے ہماری طبیعت نہیں گئی تھی کہ ایسی حالت میں بچے سے لادو پیار کے آج میں سن لے اگر تیرے پھر سے اللہ نے اولاد کی محبت اور شب تک نکال لیا ہے تو میں نہیں ڈال سکتا مال لا ال رحم جو اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتا میں اللہ کی مصروف سے محبت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے بھی نہیں محبت کرتا اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن کی توفیق فیس سے فرمائے نمبر پانچ بہت ہی ضروری ہے کہ تھوڑا سا وقت نکال کر کے اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے اپنے خاندان اچھائیاں برائیاں حقوق اللہ حقوق الحمد ان کو بیٹھ کر سمجھائے اولاد اپنی باپ کے ساتھ بیٹھے جی باپ اچھی اچھی باتیں بتائے گا بچے اس کو یاد کریں گے اور آخری چیز یہ بھی ہے بڑی ذمے داری ہے کہ اولاد کی تربیت کریں اور کوشش کریں کہ گندے دوستوں سے بچیں اچھے لوگوں سے دوستی کرنے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے اچھے لوگوں کے ساتھ اتنے بیٹھنے کی طاقت کریں تاکہ بچہ آپ کا برے دوستوں کی دوستی سے برباد نہ ہو جائے بگڑ نہ جائے صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے اپنی اولاد کے صحبت کی تاکیب کرے اللہ تعالی ہم سب کال کے تو فکر سے فرمائے اللہ مرحم. اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داری کا ذمے داری فرمائے اللہ مہاراج پر اپنے رحم و پرم کو عاصل فرما اللہ تعالی اس سے دادا اس کو ہرا بھرا بنا دے اللہ رحم سے خلیفہ اور ان کے عوام ونسار کی مدد فرما اچھے کام لے برا سے اللہ, اللہ, اللہ رب الحمد محمد بن سلطان اللہ اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرما ہر بلا ہر آفت سے ان حالات کو بچا دے اللہ ان, ان حالات کو کام ہے جس میں آپ کی بھلا امت کی بھلا قوم اور وطن کی خیر ہے اور ہر نقصان دہی سے بچا دے اللہ عالمین جو وفاق آ چکے ہیں ان کی مقرر فرما اور جو باقی کے زندہ ہیں سیاحت اور آپ کا تصریف فرما اس وبا کے اندر جو دنیا مبترا ہے اللہ مسلمان ان کو عام لوگوں سے وبا کو اٹھا لے اور جو بیمار ہیں انہیں سے احداب سے فرما اللہم والمسلمین عباد اللہ اکبر